ایک ایمان میں فصل ہے ایک ایمان مجمل ہے ایمان مجمل کے الفاظ پڑھو جی مشہور صاحب جی صاحب پڑھے احمد باللہ ایک ماہ ہوا بی اسمائی ہی و صفاتی ہی وہ قبل بمیاح کامی ہی اخارم بالسانی و تذیف بالقلب قلب مان لایا میں اللہ تعالی پر جیسے کہ وہ ہے اپنے اسناموں کے ساتھ اور جیسے کہ وہ ہے اپنی صفات کے ساتھ اور قبول کیا میں نے ظلم حکام کو زبان کے اقرار اور دل کی تصدیق کے ساتھ مضمون میں عجیب تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں ایک آرمبلسان تصدیق منتقل پر تو اس دن اتوار کے دن ہمیں ہمارے ساتھی کسی ایک جرگے, گئے. جرگے اس بنیاد پر تھا کہ تین بھائیوں میں سے ایک کی وفات ہو گئی اس کی بیوی دوست کی بچیاں رہ گئی وہاں سے آ گئی اپنی والدہ اور بھائیوں کے پاس آ گئی کہ ان کو اس مار ہم بھائی سے تو اپنے دیوروں سے آ گئی یہاں پر تو نے اس کو پیغام بھیجا کہ اگر تم یہاں ہمارے آتی ہو گاؤں میں تو تمہیں تمہارا حصہ سب کچھ ہم دیں گے اور اگر بھائیوں کے اور ماں کے پاس رہتی ہو تو ہم نے کچھ حصہ نہیں دیتے تو لے گئے تھے کہ ان کے ساتھ بات کی جائے اور ان کو سمجھایا جائے کہ اب پیسرا عورت ہے اس کو خرچ خراجات کی ضرورت ہے اس کو کچھ دیں آپ تو اللہ کی شان کوئی اتفاق کی بات کہ وہاں گئے تو آدمی موجود نہیں تھے ہم نے کوئی بندوبست صحیح پیغام نہیں دیا تھا سوری جو بیٹھے تو انہوں نے کہا جی ہم پہلے بھی ایک دو طرفہ آ چکے ہیں ان کے پاس تو یہ آدمی کہہ رہا تھا کہ اگر یہاں پر نہیں آتی نا تو میں آپ لوگوں کو بتا سکا مجھے پختوس ہوتا ہوں یہ پختون ستا میں تمہارا متاثر واقع ہے ہمارا خیال تھا ہم کہیں کہ شریعت یہ جی کہتی ہے جی اور یہ کہتی ہے تو اس آدمی سے اس بات کی توقع تھی کہ یہ کہ کہہ کہ شریعت بخن کار تھی جی پوختن پوختن پوختن دیکھنا جی پوختن پوختن پوختن تو تبلیغ والے الداس بیان کر رہے تھے کہتےدار سے کھوک کہتے کہ ایمان دے ایماندار سے کھوک دے ایمان ایسا میٹھا ہے ایسا میٹھا ایسا میٹھا بیان کرتے بٹ ہوا تھا پاڑی علاقے کا سوستھا ایمان تھوڑے کھوکتے ہیں چار سدے گڑ ہم جانتا صبح <laughs> ایمان تو گڈ میٹھا ہے چار سڈے کے گڑ بھی اپنے آپ کو کچھ کہتے ہیں بوجھ اپنی جی ہالت سے شکر ہے کہ یہ نہیں تھے خدا را خاصہ اگر ہم شریر کی بات کو کہہ دیتے اور کہتے کہ شریف بخفلکار کی تو یہ عالم بن کر میں کپڑ ہو جاتا ایک سن کا نکاح ٹوٹ جاتا اور پہلے اگر حج کیا تھا تو وہ باطل ہو جاتا مجھے اتنے امال پہلے نماز روزہ سب سے سب باطل دوبارہ کرنا پڑتا تھا نکاح دوبارہ کرنا پڑتا حج دوبارہ کرنا تو اس بات پر وہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جو کہ انہوں نے مقرر کیا تھا کہ جرگے کو وصول کرو گے یا کیا تھا انہوں نے کہا اسے کچھ وقت تبدیلی بیمار کے ساتھ لگایا ہوا ہے اس وقت میں نے کہا کہ ہم تو جا رہے ہیں ہمارا سلام کہہ دینا ان سے یہ بات کہہ دینا اور یہ شری ترسیب تو کہا شریعت ہوتی کہ دا سے دا کسان ہو دس خبر کی, کی نا یہ بات اس نے بھی کہی ہے تو یہ شریعت تو اس طرح ہے لیکن یہ لوگ تو یہ بات نہیں مان رہے نا جس دل میں الہاد ہو جس دل میں زندگاہ ہو اور اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا عیساسام کا قول ہے اور صدقات میں نظر شیخ نے لکھا ہے کہ جس دل میں دنیا دنیا کی محبت ہو ساری دنیا کے پیغمبر اور لیا اللہ مل کر اس کو ہدایت نہیں دے سکتے اور جس دل میں دنیا کی محبت نہوں سارے شیاتین مل کر اس کو گمراہ نہیں کر سکتے کیونکہ بنیادی کمزوری ماسیت کی طرف اور کر اور رہنمائی کرنے والی ہو محبت دنیا کی محبت ہے تو وہ دنیا راسکول و خطیہ جو کہا گیا دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی کیونکہ بنیاد بنتی ہے ہمارے ایک یہ بڑے بزرگ گزرے میاں محمد جان صاحب غلطی کنڈ الخیل کے بسرا گیا نا مار کی طرف میاں محمد جان صاحب غلطی کنڈ الخیل کے بزرگ تھے ہمارے بولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کی زیارت کے لیے ان کے پاس جاتے تھے میں بھی ایک دفعہ ساتھ یہ ہوں یہ ایسے بزرگ تھے کہ ہاتھ پر گئے تھے تو کسی بزرگ کو زیارت ہوئی تھی اور ایک پگڑی اور بزرگ کو دی گئی تھی کہ یہ بزرگ صلی اللہ علیہ کی طرف سے کہ یہ میاں محمود جان کو دینا وہ پگڑی ان کے پاس تھی لوگوں میں شہرت ہوئی لوگ جاتے تھے کہ میں اس پگڑی کی اجازت کراؤ مجھے ایسے پتہ چلا کہ خالد منصور صاحب ڈی سی ہوتے تھے پشاور کے تو کہا کہ مولانا بیدیگر صاحب میرے پاس آیا اس نے کہا کہ خالد منصور صاحب یہ میاں محمد جان صاحب کے پاس ایک پگڑی ہے جو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طرف سے عطا ہوئی ہے اس کی زیارت نہیں کراتا کسی کو تم ڈی سی ہو اگر میرے ساتھ جاؤ تو ہو سکتا ہے تمہاری وجہ سے ہمیں زیارت کرا دیں چلے گئے ان کے ساتھ تو صاحب نے کہا کہ حضرت صاحب دا ڈی سی دے دنگ خالد منصور لو نہیں شہر سڈے دے بس اگا پگڑی مبارک زیاد کرا گئے صاحب یہ ہمارا ڈی سی ہے اس کا نام ہے دیوانہ سال میں اس پگڑی کی زیارت پوائے ہوا ہے کہا کہ بچوں ماں آگا پٹکے زمای مرید مریض بخار کے آگے پور کے کھیلا دے بہت بنیاد بنے تھے محفوظ بھی کام اس پگڑی کی زیارت کے جنازے والے زندگی جب ان کے جنازے کے اوپر ڈالی گئی سفر کے بعد یہ میام اجان صاحب کی وصیت ہے وہ اتنا ان کا تجربہ جو میں نے کیا ان کی وسیعت سنانے کے لیے آپ کو تجربہ کیا نے اپنے یہ ہمارے پشاور کے جتنے دیہاتی علاقے کے علماء ہیں جنہوں نے مسجدوں کا بات کیا ہوا ہے یہ میاں امداد جان صاحب کے شاگرد ہیں اگر یہ آدمی اس علاقے میں نہ ہوتا تو ان دیہاتوں کو بول بھی نہیں ملتا عمومت کے لیے تو میاں امجان صاحب اپنے شاگرد علماء سے کہا کرتے تھے کہ بچوں پختانو عزم کو جرگا کی چر دازمہ کے باعچر نظرا وصیت پہ پٹھانوں کے زمینوں کے فیصلہ کے جب جرگا اس نے کبھی نہ جانا کیونکہ اس میں کلمات کفر بولتے ہیں موجود ہو اس کے حق اور شریعت کو ظاہر کرنے کے بعد پھر کلمات کفر بولے آدمی ہوتے بہت بڑا نقصان ہے اس لیے کہا کریں کہ اپنے جرگاؤں سے ہی کرایہ کریں جس طرح چل کے لوگوں نے بڑا آسان طریقہ دیکھا ہے دبنگائی تو کم آر چلاؤ ہے؟ اچھا خرچہ سدے کا نہیں آئی یہ تراؤ کا علاقہ ہے ایک پشاور کی در کو شمال کی طرف یہ آتے تو ان کا جرگا ایک ڈاکو اور کاتل ڈبنگائی اس کا نام تھا وہ کرتے ہیں ان کے انگے وہ کرتے ہیں آس بانس ارگر دی گھوڑے پر سوار ہو کر جاتے گر گرس بگڑا باقی آپ کے پاس بانس تو جاتے جرے جی سے جی. مجھے خیال ہوا کہ سلاکے میں نہ علم ہے نہ غیرت ہے نہ فین ہے نہ پکی علم ہے نہ غیرت ہے نہ پکے سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسا ایس دہرا جائے گا کہ لوگوں کی قدر ان کے شر کی وجہ سے ہوگی لوگوں کی قدر ان کے شر کی وجہ سے ہوگی لوگوں سے شر سے پناہ حاصل کرنے کے لیے ان کی قدر کریں گے جماعت میں گئے ہوئے تھے کراچی وہاں مسئلے بیٹھے ہوئے تھے کہ کراچی کے ہندوستانی جو اردو اسپیکنگ اردو بولنے والے لوگ تھے انہوں نے بچ گئی جلدی جلدی اٹھے اور دو چار آدمی سے ان کے اسکبال کیا ان کو بٹھایا اور چائے کوئی چائے وغیرہ لا کر کوئی بسکٹ بسکٹ لگے آگے پھر انہوں نے ہمارا طاقت کرایا کہ جماعت والے ساتھی ہیں ان سے بات کرنا شروع کی ڈاکٹر شری صاحب مرحوم بڑی عمر کے سفید آدمی تھے ہمارے پروفیسر تھے ان نے بات شروع کی انہوں نے دو چار باتیں کی تو اگلے آدمی نے ان کی ڈانٹپڑ کر دی اگلے آدمی آ کر بیٹھے تھے پٹھان تھے اسے ڈانٹ اپ کر لی ان کی. جب ڈانٹ ٹپٹ کر لی تو میں نے کہا کہ تو میں پتہ ہے کہ کون آدمی سے بات کر رہا تھا کہ اپنے علاقے کا کتنا مزدور آدمی ہے اس پر تبلیغ کے لیے اللہ کے دن کے لئے آیا تو اس کی افزا ایسی بات کرتے ہو اور بڑی عمر کے فیوریش آدمی سنانے کے لیے تو اس کے ساتھ دوسرا جو بدماش تھا اس کے اس اس بڑے بدماش کو اس طرح کہا اشارہ کر کے خاموشی اختیار کرو خاموشی کرو اس کی طرف میں نے تو تھی عبدالزیز تھا ہمارے علاقے اور میرا کلاس فیل ہوتا کو سمجھا دیا کہ مطلب بدماشی نہیں چڑھتی ہے ذرا آپ اوسے سے بات کروائیں خیری ہو کر چلے گئے تو وہ پتا چلا کہ کراچی کے وہ ہمارے علاقے کے گیم میں ماڈر بھی لے لی اور پچ تو مش سکتے ہیں تو چار آدمیوں کو اکٹھا کیا ہوا تو بدماش پتہ ہی نہیں وہاں کہ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ جب تبدیلی بیمار تاریخ ہوئی ہوتا ان پر اپنا روک ڈالنے کے لیے وہاں بھی چاہے وائے رکھیں گے ہمارے آگے اور نام کلام کریں گے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر بھی ہمارا دبدبا کریں ہوا آج کی تبلیغ ان کا دبدبہ توڑنا تھا دبدبا توڑنا تھا لذات پہ گئے ہوئے تھے اس میں عشاء کے بعد کتاب وغیرہ پڑھنے کے بعد ایک آدمی آیا اس نے کہا جو خوش روزگار ماتوز تبلیغ لگو کہ میں تب پاروں اب مجھے اب تبلیغ سنا ہوگا کہہ رہا کہ وہ دو چار باتیں میں نے کی تو اس کے آگے سے کہا کہ کے و بداز سنت اختیار نہ کروں میں نے کہا خبر رکھوا میں تو یہ سنت اختیار نہیں کروں میں نے کہا سے بات کرو کروش را خبر کو جو ہے تو دوبارہ میں نے بات شروع کی اس نے پھر اس کہا اس کو میں نے شاخت الفاظ میں کہا میں نے کہا آپ کو سنبھالو پھر میں نے بات شروع کرنے پھر کہا پھر کہا بس میں مجھے میرا ہوش و بعد قائم نہ رہا میں اس کو پکڑا یہاں سے پیز یہ کر دیا اور یہ میرا تیرو ہے اللہ علیہ صحت بڑی کمزور ہے لیکن ایسے وقت میں خیر ہو جاتی ہے ہیٹنگ کتنا مجبور آدمی ہو خیر بچاوٹ میں کیا ختم کی وہ تبلیغی امیر کو بدمش تھے تو میرے کہتے تھے چار تبلیغی ہے وہ تبلیغ بدماش ہے دیکھیں اور, اور تبلیغوں کو ٹکرایا ہوگا جو تبلیغ کرنے کے لیے آتے ہیں تحریک کے لیے آئے ہم اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ وسلم کے دین کے لیے آئے ہیں اس کے تقاضے ہوگے اس کو ہم کریں کسی کو پسند آتے ہیں؟ تو تبلیغی طلّہ کو پسند آتے ہیں تو نہیں جاتا تھا میں کہہ دے خیر بات کیا تھی جی الہاد اور زند کا قلب میں اگر ہو قلب میں الہاد ہو اور زندہ کا ہو تو اس, یہ اس قلب میں ایمان ہی نہیں ہے تو اس کو فیض کیا ہوگا الہاد کہتے ہیں دین کی یہ جو, جو قبل تو جمیع احکام اقرار و بلسان رسیق الم القلب جو ہے نا تو اس کے جمیع احکامات کے سارے احکامات کو میں نے قبول کیا زبان کے اقرار ان کی تصدیق کے ساتھ اس میں کچھ احکامات ایسے ہیں کہ جن کا قبول کرنا ان کو فرض سمجھنا وہ ضروریات دین میں سے ہے ضروریات دین یہ بالکل جدید دور کو نے استعمال کیے اصلاح کیونکہ پہلے دور میں ایسا الحاظ ان کا نہیں ہوتا تھا آج کل کا جو الحاظ ان کا ہو گیا ہے کہ ایک آدمی سارے دن پر عمل کر رہا ہے آج اس نے کیا ہوا ہے ڈرج ہی اس نے بڑھائی ہوئی ہے لیکن دین کے کسی ایک, ایک حکم کی ایسی تشریح کرتا ہے جو کہ سلف سالین کے تشریح کے خلاف ہے یہ آدمی زندگی. آدمی ملحد مل ہے اسلام آباد میں نے بیان کیا اور میں نے کہا کہ یہ کیا نام ہے توہند رسالت اور حدود آرڈیننس اس کے خلاف جو آدمی بولتا ہے اگر یہ حج کیا ہوا اور پانچ وقت کو نمازی ہو تو یہ ملح ہے تو ایسے فریش آدمی اٹھا کھڑا ہوا اور اس تو حدود آرڈیننس پر اعتراض میرے سامنے کیے میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا تو مجھے اندازہ جو بات کہہ رہا تھا اس بات کا حامل اس پہ موجود تھا مسئلہ اور ایک کوئی ریٹائرڈ افسر تھا گاڑی جو بناڑی تھی نماز پڑھنے لگا تھا لیکن عقائد احاد ال... کے تھے عقائد مرحدانہ تھے وہ میرے پاس وقت نہیں تھا تو اس سے میں بات کرتا ہوں نکل... نکلنا تھا بول ہے تو وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہوئے غلط عقیدے کو غلط تشریح کو لیے ہوئے ہو وہ سمجھتا ہو کہ میں ٹھیک ہوں اور زندگی اس کو کہتے ہیں کہ اس کو اس بات کا پتہ ہو کہ میں غلط ہوں اور یہ غلط چیز تو میں کے چلا رہا ہوں لیکن وہ چلا رہا ہو دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے تو یہ زندگی ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے ایسی تشریحات کو آگے چلا رہا ہو کہ اس کو پتہ ہو کہ یہ غلط ہے میں کسی بنیاد پر کسی شیطانی کسی مفاد کسی کے تحت اس کو توڑنے کے لیے کر رہا ہوں سر سید احمد خان ملہد ہے اور غلام احمد پرویز زندی کے سید احمد خان کہتے ہیں میں مسلمان ہوں مسلمانوں کی گھرکھائی کے لیے میں کر رہا ہوں لیکن ہے عقائد سارے ملحدانہ الہاد کے ہیں اور غلام کو, کو پتہ ہے کہ میں غلط میرے کو چلا رہا ہے جنہیں اسلام کے خاتمے کے لیے تو یہ زندگی کا اور انگریزی تعلیم سے الہاد کا کچھ نہ کچھ اثر تقریبا تقریبا لوگوں کے خلوط میں ہوتا ہے بولا شریفتی سعودی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ آج کل جو لوگ زیادہ انگریزی تعلیم پڑے ہوئے ہوں ان میں سے بعض کے عقائد درست نہیں ہوتے ہیں لہذا بیٹیوں کا رشتہ دیتے ہوئے اس بات کی تسلی کرنی چاہیے یہ پچاس سال پہلے انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ تحریر ہے میرا پڑوسی ہوتا تھا کمسٹ ڈہری اور بی, بی اس کی نمازی ہو رہا تھا اور جس دن وہ گھر پر نہیں ہوتا تھا باہر گیا ہوتا تھا تو اس دن ختم کراتی تھی اور مجھے دعا کے بلا دیتی تھی پھر ہمارے گھر والوں کو سب کو کہہ کہ خدا کے لیے جب پروفیسر صاحب اس کو ہمارے گھر میں ہوا ہے ختم ہوا ہے اتنا ہی ان کے مشکل کے اور سختی کے حالات سے اس میں ایسے کے ہیں چود اس کے بارے میں فکر بند ہونا ہے اس اسی میں آپ سے کہا کرتا ہوں کہ آدمی ایل ایل کے پاس بیٹھ کر مشاہد کی صحبت میں بیٹھ کر اور حضرات کا کی کتابیں پڑھ کے کم از کم آپ لوگوں کی زبان میں اپنا کنسپٹ درست کریں اپنے عقائد کے بارے میں معلومات کو درست کرے تاکہ صحیح صحیح عقائد پر ہو کہ عقائد درست ہوتے ہیں پھر عمل کچھ فائدہ دیتا ہے اور نہ عمل فائدہ نہیں دیتا ہے. بغیر عقیدے کے عمل یہ ہے بغیر بنیاد کے تعمیر کی گئی ہو جو فٹ دو فٹ دو پر تک اٹھ جائے گی لیکن جب گز دو گز اوپر اٹھے گی توڑام سے گر جائے گی اس کی یہ نہیں ہے کہ وہ کیا معرفت اور کیا وہ آدمی بات الگ مالا کو بیان کرے جبکہ زندگہ اور الاحاط سے نکلنا نکالنا ضروری ہے ادیب بات یہ ہے کہ احاط اور اس سے زندگی سے نکلے آدمی تو پھر کچھ اگلا قدم ہو انہوں نے کہا دنیا نے کہا کہ بیوی میرے نوکر کے ساتھ ہو گئی اب میں کیا کروں ایسا نے کہا کہ بیٹی اب لڑکوں کے ساتھ ہو گئی ہے ساتھ آدمی ساگف صاحب نے کہا کہ پوچھو ان کے گھر میں کیبل ہے کہ ان کے دونوں کے گھر میں کیبل ہوگا میں نے پوچھا باقی دونوں کے گھروں میں کیبل تھا انہوں نے کہا اس میں ایسی خواہشی آتی ہے کہ جس سے آدمی کے جذبات بدل جاتے ہیں تو میں نے ساتھیوں کو کہہ دیا کہ جن لوگوں کے گھروں میں کیبل ہو ان کے ساتھ قطع طلک کرنا میں تو کوئی غالب نہیں ہوں میں ایک بھونکتا ہوا اللہ کے دربار کا کتا ہوں جس کے میں بھونکنا مقرر کیا ہوا ہے لیکن میں اس بات پر آیا ہوں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ قطع تلق واجب ہے ان کے حالات تباہی کے اور جو کے ساتھ ہوگا سب ان کے گھروں میں ایسے ہی ہلات آئے ایسی بات میں نے بیان کی ہمارے ساتھی کہا کر ڈاکٹر صاحب روڈے سخت خبریں کہے تو میں خال کو وہاں لوگوں کی فوج دفرموت جمع کرنے کا میرا نہیں ہے کہ یہ ایک آدمی ہے ایک بہت بات صحیح بات کو لے لے خدا کرے کوئی نہ آئے خدا کرے کہ آپ لوگ پتھر مارے مجھے یہاں کا نہیں اس کام میں کیا کام ہے صحیح بات کو لے لے بس ہمارے لیے کافی ہو گیا لا إله إلا الله